الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ الحمد للہ وقفہ سلاۃ وسلم آج ہم نے پڑھنا ہے منصوبات میں سے حال حال کیا ہوتا ہے حال کہتے ہیں کہ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے ٹھیک ہے یعنی صدور فعل یا وقوع فعل کے وقت کی حالت کو بیان کرے فائل سے جب یہ فیل صادر ہو رہا تھا تو فائل کس حالت میں تھا یا وہ خواہ کے جب مفعول پر یہ فیل واقع ہوئے ہے تو وہ مفعول کس حالت میں تھا ٹھیک ہے کبھی تو یہ فائل کی حالت کو بیان کرتا ہے کبھی مفعول کی اور کبھی فائل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے تو ہاتھ ٹھیک پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائل اور مفول جو ہوتے ہیں یعنی جن سے حال واقع ہوتے ہیں یہ لفظوں میں مذکور نہیں ہوتے بلکہ معنن ہوتے ہیں فائل اور مفول کیا ہوتے ہیں معنن ہوتے ہیں یعنی کلام کے اندر مضکور نہیں ہوتے اس کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ مسالوں میں پڑھیں گے اچھا ایک بات یہ کہ حال جو ہوتا ہے حال کے اندر عامل کیا ہوتا ہے حال میں عامل فیل ہوتا ہے یا معنی فیل ہوتا ہے فیل آپ لوگ افعال جانتے ہیں مانا فعل یعنی فعل کے جو ہم مانا ہے مصدر بھی ہوتا ہے شبہ فعل اس میں فعال اس میں مفعول محل مشبہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ٹھیک اور اس کے بعد ایک اور چیز کے حال جو ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکرہ ہی واقع ہوگا حال ٹھیک ہے اور ضلح عام طور پر معرفہ ہوتا ہے کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے ضلحال حال ہمیشہ نکرا ہوتا ہے اور حال اکثر طور پر کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نکرا بھی ہوتا ہے اور ایک اور بات اگر ن... اگر حال کیا ہو نکرہ ہو تو پھر اس صورت میں حال کا حال پر مقدم کرنا واجب ہے اگر حال یعنی جس سے حال واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہے نکرا ہو تو پھر حال کا حال پر مقدم کرنا واضح بروری ہے اشتباع سے بچنے کے لیے جی آ جائیں آپ کتاب میں اس کے علاوہ اور آپ کے حال میں کچھ بھی نہیں بیانفا مفول بھی یاتحال لفظ وہ لفظ ہے ایسا لفظ ہے ید او ال اولمفول کہ جو فائل یا مفول بہی کی حیثیت کے بیان پر درالت کرے کی حالت کی حالت کے بیان پر دلالت کرے ٹھیک ہے جی او کے لئی ہے ماں یا فائل اور مفول دونوں کی حیثت پر درارت کرے حالت پر درالت کرے نہ وہ جا ان کے بن یہ پہلے کی مثال ہے کہ جب کس کی حالت کو بیان کرے فائل کی جا انی زیدن آیا میرے پاس زید راہ بن سوار اس حال میں کہ وہ سوار تھا اب جو ذلحال ہے وہ کیا ہے زیدن ان فائل ہے ٹھیک ہے جی یعنی زید آیا میرے پاس اس حال میں کہ وہ زید سوار تھا اور زیدن کیا ہے کلام کے اندر فائل واقع ہو رہا ہے اسی طرح زرخن مشدودن میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندہ ہوا تھا اب مشدو حال واقع ہو رہا ہے لیکن کس سے زیدن سے اور وہ کیا ہے وہ پھول بھی ہی ہے یہ بات سمجھ تیسری مثال میں امر سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے یعنی میں بھی سوار تھا اور امر بھی سوار تھا اور ہم دونوں کی آپس میں کیا ہو گئی ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے وقت یقین <مَانَوِيَة> جی اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی فائل کیا ہوگا معنوی ہوگا یعنی الفاظ کے اندر ذکر نہیں ہوگا بلکہ مقدر ہوگا جیسے آپ پڑھتے ہیں زیدن فددار زیدن فددار قائمن ٹھیک ہے زعید الفارے کا اب یہاں پر زعید الفارد المقدار فداری مستقر خبر ہے جو کہ متعلق ہوتا ہے ان کے یہ سب صاحب استقرہ ٹھیک ہے کہ زید گھر میں کھڑا ہے اب یہاں پر فعل مقدر ہے استقرہ فداری تو کائمن حال ہو گئے لیکن کس سے حال واقع ہو رہا ہے فائل سے حال واقع ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے یہاں پر مقدر ہے فیل ٹھیک ہے اس کا فیل مقدر ہے لئن استقر ایمن اس کا مطلب یہ ہے کہ زید استقرہ ٹھہرا قرار پکڑا اس نے فدار دار گھر میں کا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا یعنی زید گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہے کھڑا ہے تو خلاصہ یہ ہے بتانے کا کہ کبھی کبھی فائل جو ہوگا وہ کیا ہوگا مانوی ہوگا ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ قدل مفول بہ اس طرح مفول بھی, بھی کبھی مانوی ہوگا نہ وہ اب ہاذ اب زیدن آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ حالت رفع میں ہے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے لیکن حقیقت کے اندر جو ہے یہ زیدن کیا زئی مفول بہ یعنی مقدر ہے تو مفول بھی ہونے کے اعتبار ہے یہ مقدر ہے وہ کیسے ہوگا ہاضہ کا مطلب ہوگا اشیرو یا انبے میں اشارہ کرتا ہوں کہ ای اشیرو زیدن ضعید میں زید کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے کھڑا ہے اب کا حال واقع ہو رہا ہے زید سے جو کہ کیا ہے کس کی جگہ پر واقع ہے مفول بی کے مقدر ہونے کی جگہ پر جی وہ قدل مفول و حاضہ زعید کا مانا وہ اشیرو نبید المشارو کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کھڑا ہے،, ہے وہ کون ہے وہ, وہ, ہے، وہ مثال میں جس،, جس،, جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ کھڑا ہے وہ کون ہے, وہ وہ ہے اچھا وہ الحمد للہ فی الحال فی الحال اور یہ عامل فیل کے حال کے اندر جو ہے وہ یا تو فیل ہوگا یا مانا فیل ہوگا فیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم مانا ہیں جی وال و نکرۃ ابدن ہال ہمیشہ ہمیشہ نکرہ ہوگا غزول حال مار فتن اور وزل اور وہ کیا ہوگا معرفہ ہوگا غالب اکثر طور پر کمار مضبوط جیسے آپ نے تمام مثالوں میں راک راکرہ اور کیا ہے اور کیا ہے نکرہ ہے ہمیشہ ہے؟ ہے. ہے؟ ہے؟ نکرہ, ہے. نکرہ ہوگا اور اکثر طور پر معرفہ ہوگا کبھی کبھی جیسے بتا رہے تقدیم الحال علیہ تو واجب ہوگا اس پر حال کا مقدم کرنا راہ کے بند رہا اس کو صرف ایک صورت میں اشتباہ سے بچانے کے لیے دیکھیں اگر ضلحال کیا ہوتا ہے نکرا ہوتا تو کیا کہا کہ حال کو ہم مقدم کریں گے مثال کے طور پر جا انی رجول راکنی رجول راک رجلن کیا ہے نکرا ہے اور یہ زلحال ہے اور راک اس کے کی لیے کیا بن رہا ہے حال بن رہا ہے اب اس صورت میں تو اگرچہ کوئی تشبیہ نہیں ہے لیکن اگر یہاں پر رجلن کو ہم کیا مثلا میں کہتا ہوں کہ رئی تو رجلن راک بن تو رجولن راکبن اب یہاں پر یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ رجلن اور راکبن یہ موصوب صفت ہیں کیونکہ رجلن بھی نکرہ ہے اور راکبن بھی نکرہ ہے ٹھیک ہے نا اور موسوخ صفت میں کیا ہوتی ہے تعریف و تنقیر وغیرہ میں مطابقت ہوتی ہے تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں موصوب صفت ہوں گے تو اس شبہ سے بچنے کے لیے حال کو مقدم کرنا پھر واجب ہے تاکہ صفت کے ساتھ اشتباع لازم نہ آئے اب جب یہ ہو جائے گا کرائی تو راک رجلن اب یہاں پر پکی بات ہو جائے گی کہ موسو صفت تو یہ بن نہیں سکتے تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ یہ حال ہے لیکن حال کیا ہے مقدم ہے ضلحال مؤخر ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر تو یہ یقینی بات ہے مفعول والی صورت میں لیکن فائر والی صورت میں پھر کیوں کرتے ہیں کہ جاءنی رجلن عالمن نہیں جاءنی رجلن رجول بن تو یہاں پر کیوں یہاں پر تو اشتباہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو اشتباہ نہیں ہوتا کیوں کر جلن کیا ہے مرفوع ہے اور آگے آ کے بن منصوبہ تو یہاں پر مسوخت تو نہیں بن سکتے تو کہتے ہیں کہ تردن نصب کی حالت میں جب اشتباہ لازم آ رہا تھا تو اس اشتباہ کی وجہ سے اسی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر رفع کی حالت میں بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ حال کو مقدم کر دیتے ہیں ضلحال پر ٹھیک ہے جی نصب کی حالت میں صرف اشتباع عازم آ رہا تھا مقدم کرنا واجب تھا اسی مناسبت سے رفع کی صورت میں بھی حال کو مقدم کرنے کو واجب کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ انکان تقدیم الحارے اگر الحال نکرہ ہو تو حال کا مقدم کرنا واجب ہوگا نقبو جاءنی راکبن کے نحو جاءنی راکبن رجلن را تلتبس بن فی اللہ تل تاکہ التباس لازم نہ آئے صفت کے ساتھ حالت نصب میں کی مصل قولے کا رعیت اور جلن کے بند تو صرف نصب کی صورت میں کیا ہوگا اشتبا لازم آئے گا التباس لازم آنا اشتباع شبہ ہونا التباس کیسل قول کا رعت اور اچھا جی وقت تاق الحال جملتا خبریتا انیل اصل تو یہی ہے کہ حال کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے چونکہ حال کیا واقع ہوتا ہے گویا کہ خبر دے رہا ہوتا ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو تو حال بھی اس لیے مفرد ہی ہوتا ہے کبھی کبھار کیا ہے جملہ خبریہ بھی جیسے جا ان و ہو را کے بن یا او یار کا وہ غلام ہے نا تو یہ غلام پر آتف را کے بن یہ کیا ہے غلام مزاح فلم مقتدار راک بن خبر خبر مل کر ہو کر یہ حال واقع ہوگا کس کے لیے جاید ان کے لیے تو جملہ خبر حال واقع ہوگا اسی طرح اور یار کب غلام ہو زید کبو تو جا عنی ہوگا اور غلام ہوں فائل اس کا مزاف مزاف مل کر فائل بنیں گے اور فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائیں گے جی حال بن جائے گا تو ایک جملہ اسمیہ کی مثال دی اور ایک جملہ خبریہ کی مثال دی ہے اگر، اگرچہ ہیں دونوں خبریہ ہی ہیں جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں اسمیہ اور فیلیہ جی تو حال کیا ہوگا جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے نہ وہ جا ان غلام ہُن یا جا ان یا بو غلام بات سمجھ کہ جملہ خبریہ حال واقع ہوگا وہ مثال حامل مانل کامن مان نہ ہو انب بھی ہو وہ اچھا جی مثال اس کی جب اس کا حامل کیا ہو مانل پھیلے فعل کا مانا ہو ٹھیک ہے مانل پھیلے نہ کہ فعل لفظ میں مذکور نہ ہو فعل کیا ہو مقدر ہو اس کی مثال هذا ضعید امن اوپر گزر چکی ہے مثال دوبارہ انہوں نے یہاں پر دی ہے ہاضہ امن مانا انب ہو و اشیرو ٹھیک ہے نا انب ہو و اشیرو یہ کس کی جب فیل کیا ہو کلام کے اندر مذکور نہ ہو بلکہ مقدر عامل کو یعنی زلحال کو حزف بھی کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے جیسے آپ مسافر سے کہتے ہیں سالمن غمن سالمن غان کہ تم آئے ہو سلامتی کے ساتھ اور نفے کے ساتھ ای ترج ہو سالمن تم لوٹے ہو سلامتی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ ٹھیک ہے تو آنے والے کو جب یہ کہا جاتا ہے ای جتا یا ترج ہو کچھ بھی کہنے والے کو صرف کیا کہہ دیا جاتا ہے سالمن غان تو جب وہ آنے والا ہے تو بس صرف اس کو مت اتنا ہی کہہ دیا جاتا ہے صرف اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ آ رہا ہے اور اس کے لیے ہی کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک میں سلام علیکم